تو تم سستی نہ کرو اور اب صلاح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب آؤ آو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے امال میں تمہیں نقصان نہ دے گا